سب سے پہلے تو اتنی تاخیر سے آنکھ کیوں کھلی مسئلہ یہ ہے سمجھے سب اس نے الا حضرت فاضل بریلوی نے فتح و رضویہ میں امام میں ظفر کے مذہب پر فتوا دیا اور وہ یہ ہے غور سے سنیے کہ آپ کی آنکھ اگر آپ پر غسل واجب ہے اور آنکھ ایسے کھلی کہ اب تین منٹ باقی وضو کریں تو نماز چلی جائے غوثل کریں تو نماز چلی جائے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ایک مشتد امام ہیں امام ظفر رحمت اللہ ان کے مذہب پہ فتوا دیا کہ فورن سے تیمم کر کے فجر پڑھ لی جائے پھر اس کے بعد وضو کرنے کے بعد صحیح مذہب پر لوٹائی جائے کیونکہ امام ابو حنیفہ کا قول نہیں امام ظفر کے قول سے اس عظمت کو اپنایا رخصت کو نہیں اپنایا عظیمت یہ ہے فورن تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد میں اگر غسل واجب ہے تو غسل کریں اور اس کے بعد اگر وضو ہے تو وضو کرنے کے بعد ہم نے پہلے ہی بتایا کہ جیسے اگر سورج نکل رہا ہے سات بجے بیس منٹ اس میں اور ملائیں سات بج کے 20 منٹ پر اب اس نماز کی قضا کریں فتوا اس پر دیا گیا جی صاحب آپ کو